بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف کتاب ان <سرح> <سرح> <سرح> <الف لام ميم صاد> اے نبی یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے ما انزل الیکم من والا اولیاء ہی ما تذکرون لوگو جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو وَكَم مِّن قريةٍ اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ کیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے فما كان دعواهم جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے فلنسألن ارسل إليهم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے عليهم بعلم وَمَا كُنَّا میو پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس روز امال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جن کی طولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس لیے ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے اور ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو ل کمسم کم سم نل اکٹھس جد ادم فس جس جل ابلی سلم کم ن سجدی اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا انا نار من طیب اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے فخر فونی فرمایا تو بحث سے اتر جا تجھے شایا نہیں کہ یہاں تکبر کرے پس نکل جا کہ تو ضلیل لوگوں میں سے ہے اول اونی لا يوم اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے کال امینل فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے مستقی بولا کہ مجھے تو, تو نے گمراہ کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا جہن فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا مین سوشی تم غلط قوروبل اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناگار ہو جاؤ گے فَوسْسَلَهُ مَ الشَّيْ قانُوا لُبَدِيَ لَهُ مَا مَا وُورِيَ عَنْهُ مَا مِنْ سَووْؤَاتِ مَا وَقَالَ مَ نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنهَاذِهِ الشَّجرَةِ إِللاا أَ تَكُونَ مَلَكَْنِ أَْتَكُونَ مِنْ الْخَالِذِ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے اور کہنے لگا تم کو تمہارے پروردگار نے اس طرف سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو وہ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں فدل ہوں میں بلو فلم میں جن ہوں میں رب ہوں میں کم تلک إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا کو ماد غرض مردود نے دھوکا دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا من دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے اول فی و تموتوں خوجوں فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے بنی ادم قدی کملی بس بس لکھ مے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں ادم ٹھم پانوکم اخروج اب وی کمل جل جانو مل بس مل مس يراكم ہوا من لا انا جعلنا لا يُؤْمِنُونَ اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے وَإذا فعلوا اللہ اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں کل امرسو مسجد له كما بدأكم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے اون امین دونوں سبون سبون اندون ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے یا آدم خذو زینتکم عند کلی مسجد انب المصرفی اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا کل منہ زین چلتی اخروجی وی بچی مین آمَنُوا کو کل ہی دنیا خالی فتح نفصل لقوم پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن صرف انہی کا حصہ ہوں گی اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کلرل شکی وشری کل ہلم یو نزل بھی سل پان وَأَن تقولوا <تَعْلَمُون> کہہ دو کہ میرے پروردگار دگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں وَلِكُلِّ أمتٍ أجل فإذا جاء أجلهم لَا اجل سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی ہی کر سکتے ہیں بنی ادم امت کم رول سونا سمنی تفلح حسل ہو فنا ہوم زنو اے بنی آدم ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو اب جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے كذبوا عنها اصحاب النار هم خالدون اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دو ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے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 سو قالوا کالو كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين بس اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے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 حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا مَا أُولَاءِ ضَلُّوا نَا من النار قال لکل لا تعلمون اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہیں کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار دگار لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے تم تک سب اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو جو تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو ان الذين كذبوا باياتنا واستكبر عنها لَا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سم وَكَذَلِكَ نَجْزِ <الْمُجْرِمِين> جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے اور گناہ کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں لهم من سوتی ہزار ایسے لوگوں کے لیے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتی ہیں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 اصحاب فيها اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار تو بناتے ہی نہیں ایسے ہی لوگ اہل وہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ تَرْسُلُ رَبُّنَا بِالْحَقِّ الجنة بما كنتم تعملون اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ ہی ہوں گی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو وَنَادَا أصحاب الجنة أصحاباً <سأل <estrasserie> <سألحك> نار ام قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن دو زخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدے ہمارے پروردگار نے ہم سے کیے تھے ہم نے تو اسے سچا پا لیا بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا وہ کہیں گے ہاں تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لانت الذين يصدون عن سبيل اللہ دینا بلا فروتی کا فرو جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے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 ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام کی ایک دیوار ہوگی اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے اور وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخت کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے نظب فری جل پن بیم کالوم کم جم کم کالم او نم جم تم تست اور اہل عراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا اہا ادخل لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو رنج و غم ہوگا دک بری أصحاب أصحاب أَنْ نتی ان بول مینل أَوْ بول رَزَقَكُمُ مج پخو إن فری اور دو زخی سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رسک اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وَمَا كانوا بآياتنا يجحدون جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے وَلَقَدْ یؤمنون اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے هل يURُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رَسُولُنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِنَ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 کیا یہ لوگ اس کے مضمون ظاہر ہونے کے منتظر ہیں جس دن اس کا مضمون ظاہر ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا دوسرے عمل کریں بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ اس کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا ان ربكم ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لَهُ الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوا افروز ہوا وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے خفیہ انعت لوگوں اپنے پروردگار سے آجزی سے اور چپ کے چپکے دعائیں مانگا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا دئی سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ صاحب سکول تذكرون اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مے سے پہلے ہوا کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر بادل سے مے برساتے ہیں پھر میں سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُونَ اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اب دمل ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اے میری برادری کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے قال من اننا لنراك في ضلال تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں قال يا قوم ليس فرمایا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں وانصح لكم و اعلم من اللہ ما لا تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو تم الم لکرم میروک لیم والی کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فل کیوں کز نم کن قو م مگر ان لوگوں نے ان کی تکزیب کی تو ہم نے نور کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ عقل کے اندھے لوگ تھے وَإلَى عادٍ أخاهم هودا أفلا تتقون اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حوت کو بھیجا انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں قال الملع الذين كفروا من قومه في لنظنك من تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں فرمایا اے میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں ابل رس البیم امین میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں تم کمر کم رجل کم لکم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 تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشی بڑھایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ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 ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظرو انی معکم من المنتظرین خود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غزب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں جنہیں وہ اور جو اس کے ساتھ ہیں رحمت میں ہم میں دابر الذين كذبوا وما كانوا مؤمنين پھر ہم نے بھوت کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو تو اپنی مہربانی سے نجات بخشی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں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 کلفی اب مسو ہے بسو تمسو ہے بس ادا دلی اور قومی سموت کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بيوتا آلاء ولا تعفو الارض مفسدين اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو ملین پودمین پولیمن اچال موال مولیم پالو تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو تکبر کرتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ سوالے اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں تم بھی کیا پھر تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے چو چوانو یا سالی ہو چینا بیما چائے سوری ہو چینا بیما چائے مورسلی آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سوالے جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کی پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ غُمُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ پس ان کو زلزلے نے پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئی تب پھر صالح ان سے نا پھیرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر کی مگر تم ایسے ہو کہ خیر کو دوست ہی نہیں رکھتے اور اسی طرح جب ہم نے لوت کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو؟ کہ تم سے پہلے اہلِ عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا؟ انکم لتأتون الرجال شہوةً من دون النساء بل انتم قوم مسرفون یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو وما كان جواب قومی کالو کو سوئی اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوت اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں نتمی نلری تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی بی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا كَيْفَ كَانَ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا وہ علم دینا چوائیں بس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 اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کی بات خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے سب لن من بھی وجہ تم کو سکس كيف كان المفسدين اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراطے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا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 میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کی رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معکہ من قریتنا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 تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے الرجفت فأصبحوا في دارهم تو ان کو زلزلے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئی اللہ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 پھر شعیب ان میں سے نکلا آئے اور کہا کہ بھائیوں میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج جو غم کیوں کروں اصل فی قریتی نبین اللہ اللہ بلب صبر الا اللہ عبر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 مَا أَهْللَقُر آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَ فتَحن عَلَم لَفتَحنَا عَلَهِم بََكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرض وَلاكِ كَذَّبُوك كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو تقزیب کی سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا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 او امین القرو س اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہی ہوں مکر الله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 اولم لا وسما کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر مجھے ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکے یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر پر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لے اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بتکار ہی دیکھا سب راؤن و مر فول سکھ نا پی بتل مفی پھر ان پیغمبروں کے بعد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 میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں حقیق اف سلائی بنی اسرائیل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 تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ البی موسا نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا اشدہا بن گئی بو اور اپنا ہاتھ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 تبھی کل سہری نلی کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے تو پھر ناؤ نالوں جرم پولوں جرن کن چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں سلا تو عطا کیا جائے گا نا فرعن نے کہا ہاں ضرور اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے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 القرو نبی سکھری ناگی فرمایا تم ہی ڈالو سو so جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھ پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی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 تب وہ فورن سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی نو یا آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا کالبو سو گیری چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر رہ گئے وہ الحاطوں اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اولو انعلمی اب سو کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے یعنی موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم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 ربین کو لو بولے کہ ہم تو اپنے پرور کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں وہ رچنا رب ن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 وقال الملأ من قوم فرعون چملی گرچ وقومه ليفسدوا في کتنی اب وآلهتك قال نسنی أبناءهم و نساءهم وإنا کہم قاهرون اور قومی فرون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں اس نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں قال موسیٰ لقومه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 می کبلی نی بادن کال چب ابلی دوم و تخلی سکو فیل اب نو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 اور ہم نے فرونیوں کو خشک سالیوں سے اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کرے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 لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں انا ملو سیاو دیا تین بہو نو قوم مجری می تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور میدک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنا کار اولم و پال مر جزو پالو یا من سج کبھی ماہی لئن عن لنؤمنن لك معك بني اسرائيل اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسا ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے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 کون من ہوں فور کون ہوں فن بی ان کو ہوں فن ہوں کزن کنو فنی تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے رَبِّكَ تری مت بَنِي اسرو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 تمہارے پروردگار کا وعدائے نیک پورا ہوا اور فیرون اور قوم فیرون جو بحل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چلھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ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 وَإِذْ أَ جَنَكُمْ مِنْ آالِِ فِ الرَعونَ يَسُونَكُمْ سُ الععَذَاء يُقَِّلونَ أَبَ أَكُمْ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 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْنَا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني سلبولی جبلی جان مو درو مو سائ سل پال سب کل اومی اور جب موسا ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ دور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا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 يَرَوْا كُلَّ نت کب يُؤْمِنُوا بِهَا حکی يَرَوْا سَبِيلَ عیل لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا دل يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا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 کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہی وین قبطن اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا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 کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں فرمائے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے مِن قومی آجل أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءِ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 ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم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 واختار موسى قومه 70 رجلا لمقاتلنا فلما اخذت وهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واني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 الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَانِ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 وحسو ہیل جمیان فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ واتبعوه, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أي نبي كهدو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 تا ہدایت پاؤ و من قوم موسی امه یہدون اور قوم موسی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں وقطعناهم سنتي عشره اسباطا امما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 اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو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 جینلینسل ورمو ظلموا, ظلموا بعذاب بدبی بما كانوا يفسقون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 يأخذون عرض هذا خوندن وی يقولوا على الله میس الحق ودرسوا ما پی والدار خیر للذین يتقون، افلا تعقلون پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ لوگ اس حقیر دنیا کا معلومتہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے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 ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے وہ ازن چکل جب لو کہ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 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ خوشیم شہید أَن هذا انہدی <غَافِلِين> اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی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 وَكَذَلِكَ نُفصلُ يرجعون اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں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 غُمراهم في हो गया ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه اخلد الى الارض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه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 یہ لوگ بالکل چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو انہیں ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے وَمِن مَن خلقنا أمت يهدون بالحق اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں من اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا إن اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے اولم ما من ان هو مبين کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر کو کسی طرح کبھی جنون نہیں ہے وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ان اولمی قد اقترب کو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 لا يُجَلّيها لوقتها إلا هو فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا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 إِنْ بش قومی <يُؤمنون> کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہی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 فلما تغشاها حملت حمل خوفی سموت بھی سلم ان چیتن خور حل کو مینش کری وہ اللہ ہی تو ہے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 سرولا فسم یوں سرو اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں کم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 امل ائی دی بشو بِهَا ہے امل آئ نوئی بِهَا بھی ہے امل ادانوئی اسمون بھی ہے پولی دو شو کام تم ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں. کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بھلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو اور مجھے کچھ مولت بھی نہ دو پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں وهو يتولى الصالحين میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب برحت نازل کی اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے تدعون من دونه لا نصركم ولا انفسهم يَنصُرُونَ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 تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں مگر فل باقی کچھ نہیں دیکھتے خود العفو خود مربل جاہلی اے نبی افو و درگزر اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو زوان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 بے شک وہ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے پمش پانی تد کرو تد کرو ادرو جو لوگ پرہزگار ہیں